سورت المائدہ کا اختتام ہوا اب انعام کا درس شروع ہوگا الانعام مکی ہے ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر چھ ہے نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر پچپن ہے اس میں بیس رکو ہیں ایک سو پینسٹھ ون سکسٹی آیتے ہیں لیکن ایک قول کے مطابق اس میں ون سکسٹی سکس آیتے ہیں اور یہ قاعدہ یاد رکھیں جو مکی صورتیں ہیں ان میں بتوں کی اور شرک کی مذمت بہت زیادہ کی جاتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ مکئی مکدمہ میں خانہ کعبہ میں انہوں نے کافروں نے تین سو ساٹھ بت نصب کیے ہوئے تھے صفا مروہ پر بت نصب کیے ہوئے تھے انہوں نے حج کا پورا کانسیپٹ چینج کر دیا تھا حج کے دوران بتوں کی پوجا کرتے اور ہر ایک میں مختلف قسم کے بت بنائے ہوئے تھے تو مکی صورتوں میں بتوں کی مذمت شر کی مذمت بہت زیادہ ہے اسی طرح حضور کی رسالت تو قرآن پاک سچی کتاب ہے اس کے دلائن ہیں قیامت کا ذکر بکثرت ہے موت کا تصور اس میں بکثرت دیا جاتا ہے اور مکی صورتوں میں اللہ کی وحدانیت کا بیان بکثرت ہوتا ہے اللہ کی نعمتوں کا بیان بھی بکثرت ہوتا ہے اور مدنی جو صورتیں ہیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئیں ان کا اسلوب اس طرح ہوتا ہے کہ ان میں نماز کے مسائل ہیں وضو کے مسائل ہیں غسل کے مسائل ہیں زکوٰۃ کا بیان ہے دیگر ملک کیسے چلانا چاہیے آپس کی زندگی میں کیا تعلقات رکھنے چاہیے اس کا اکثر بیان مدنی صورتوں میں ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا الحمد للہ خلق السماوات والارض تمام خوبیاں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا وجعل عل والنور اور جس نے اندھیروں کو اور روشنی کو پیدا فرمایا اندھیرا نہ ہو تو روشنی کی قدر نہ ہو اور روشنی نہ ہو تو پھر انسان اپنے معاملات کو حل نہ کر سکے حقیقت میں دیکھا جائے تو روشنی دینے والا اور اندھیرے سے دور کرنے والا اللہ تعالی ہے جب ظلمات اور نور کا ذکر ہے تو اس موقع پہ ہم یہ دعا کرتے ہیں اے پروردگار ہمیں ظلمات سے نکال کر نور میں داخل فرما دے ثم لدین کفروب ربیم یا پھر کافر لوگ اپنے رب کے ساتھ سرکشی کرتے ہیں وہ اپنے رب کے ساتھ شرک کرتے ہیں اور مخلوق کو شریک ٹھہراتے ہیں وہ ذات جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا تم مکو اجلن پھر ایک وقت مقرر فرمایا وہ موت کا وقت ہے تم مٹی سے پیدا ہوئے آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا ہوئے پھر آپ کی اولاد پانی کے قطرے سے پیدا ہوئی اور شان و شوقت بھی حاصل کی جو کیا وہ کیا لیکن آخر کار انجام موت ہے پھر قبر میں جانا ہے اور جس طرح ابتدا میں ہم دنیا میں آئے تھے تو بغیر کچھ لیے آئے تھے قبر میں بھی جاتے ہیں تو کفن کے اندر جیب بھی نہیں ہوتی جس طرح آئے تھے ویسے ہی جاتے ہیں بس فرق یہ ہے کہ جب ہم دنیا میں آئے تھے تو امال سے خالی تھے اب قبر میں جاتے ہیں تو نیکیاں بھی ہیں اور اگر گنا کیے ہیں تو وہ گناہ ہے وہ مقررہ مدت ہے اللہ کے پاس وہ ہے قبر کی زندگی کے بعد قیامت کی زندگی کے لیے اٹھانا تم ان تم تم پھر تم شک کرتے ہو فل اڑ اور وہ اللہ ہے آسمانوں میں بھی اس کی سلطنت ہے اور زمین میں بھی اسی کی سلطنت ہے یعلم عالم وہ خوب جانتا ہے تمہاری پوشیدہ باتوں کو وہ اور تمہاری اعلانیہ باتوں کو وہ یا عالم و اور جو تم کام کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے وما آيَاتِ من, آیت من غبهم إِلَّا كَانُوا اانو انحام جب بھی کافروں کے پاس ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی آتی ہے تو یہ کافر لوگ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں اور اس نشانی کو تسلیم نہیں کرتے فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ بل بے شک ان کافروں نے حق کو جھٹلایا لما جا جب وہ حق ان کے پاس آ گیا فسو پیا ماں کانو بھی ہی یس ان قریب ان کے پاس ان چیزوں کی خبر آ جائے گی جن چیزوں کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے وہ قیامت کا مذاق اڑاتے قبر کے عذاب کا مذاق اڑاتے جہنم کے عذاب کا مذاق اڑاتے بلکہ وہ تو اس کا بھی مذاق اڑاتے قرآن پاک میں ہے کہ جہنم میں ایک درخت ہوگا جو کانٹے دار درخت ہوگا وہ درخت جہنمیوں کو کھانے کو دیا جائے گا تو یہ کافر ہستے اور کہتے ایک تو کہتے ہیں کہ وہ آگ اتنی خطرناک ہوگی کہ وہ ہڈیوں تک کو گلا دے گی اور دوسرا کہتے ہیں کہ جہنم میں درخت بھی ہوگا تو اگر آگ ہے تو درخت کہاں سے ہوگا درخت تو آگ کے اندر قائم نہیں رہ سکتا اس طرح سے وہ عقلی اعتراضات کرتے اور ان کے جوابات قرآن عجید فقان حمید نے دیئے کہ وہ رب جو چاہے کر سکتا ہے اس کی قدرت سے کیا بائید ہے اَلَمْ يَرَوْكَمْ أَحْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنِمْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ مَكِّلْ لَكُمْ یہ کافر کہتے ہیں کہ کوئی طوفان کوئی سیلاب ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا فرمایا کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ ان سے پہلے۔ کتنی قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا مکن ناہم ہوں فلر انہیں زمین میں وہ قوتیں دی ماں علم نمکل وہ قوتیں ہم نے تمہیں نہیں دیں ان کی عمر بھی لمبی ہوتی وہ صحت مند اور تندرست بھی زیادہ ہوتے اور ان میں طاقت و قوت اور لمبائی اور چوڑائی بھی ان کی زیادہ ہوتی پھر وہ پہاڑی زندگی گزارتے پہاڑوں میں گھر بناتے ایسے اونچے اونچے گھر بناتے کہ نہ کوئی طوفان پہنچ سکے نہ زلزلہ انہیں نقصان پہنچا سکے نہ سیلاب انہیں نقصان پہنچا سکے لیکن ہم نے انہیں بھی ہلاک کر دیا وہ ارسل مدرارن ہم نے ان پر آسمان سے موسلادھار بارشیں نازل کی چاروں طرف ہریالی باغات پھل اناج کسی چیز کی کمی نہ تھی بلکہ اس زمانے میں تو عالم یہ تھا کہ ہر ایک کے پاس اتنا ہوتا کہ اسے کمانے کی بھی حاجت نہ ہوتی وجال نل انہارا پر ہم نے نہریں جاری کی تجریب انتہا جو ان کے نیچے سے روا دوا ہوتی مگر انہوں نے گناہ کی ہے ان نعمتوں کی قدر نہ کی ناشکری کی فاح لکنا پس ہم نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر دیا وہ ان شاہ نام باد نقرین اور ہم نے ان کے بعد دوسری قوم کو پیدا فرمایا وہ قوم فنا ہو گئی ان کی جگہ دوسری قوم آ گئی یہ لوگ کہتے کہ یہ جو کتاب ہے قرآن پاک اس کا کیا ثبوت ہے کہ یہ اللہ نازل فرما رہا ہے نعوذ باللہ مثال کہتے کہ کوئی اوپر سے آسمان سے کاغذ گرتے ہوئے نظر آئے اور ان کاغذ کو ہم ہاتھ جگا کے چھو کر دیکھیں تو ہمیں یقین آئے گا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے پشاطر علیہ کتاب کرتوس کے معنی کاغذ اور اگر ہم آپ پر کوئی کتاب کاغذوں میں نازل کرتے فلاں مسعب عیدی بس اس کتاب کو یہ اپنے ہاتھوں سے چھوتے اور آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے قل اللہ وقت بھی ضرور کافر کہتے سِحْرٌ مبین یہ تو کھلا جادو ہے وہ کہتے ہماری آنکھوں پر جادو کیا گیا ہے وہ أُنزِلَ عَلَيْهِ ملک وہ کہتے ہیں ان پر یعنی حضور پر کوئی فرشتہ نازل کیوں نہیں کیا گیا کوئی فرشتہ آتا اور وہ ہمیں نظر آتا اور وہ کہتا ہے کہ یہ سچے اللہ کے نبی ہیں ابھی میں نے آپ کے سامنے یہ قانون پیش کیا کہ اگر جو نشانی امت مانگے قوم مانگے وہ نشانی اگر دے دی جائے اور پھر ایمان نہ لائیں تو پھر تباہی ان کا مقدر بن جاتی ہے ولو انزلنا لو اور اگر ہم رشتے کو نازل فرماتے اور یہ پھر بھی نہ مانتے لمر تو معاملہ ختم ہو جاتا اور یہ تباہ ہو جاتے تم الا یوم ورور پھر انہیں مہلت نہ دی جاتی ابھی مہلت ہے وہ سمجھ لیں اور توبہ کر لیں ولاکن اور اگر کوئی فرشتہ آ کر انہیں بتاتا کہ یہ اللہ کے سچے نبی ہیں تو فرشتہ تو نور سے بنا ہے اور فرشتہ عام لوگوں کو نظر نہیں آتا تو سوال یہ ہے کہ اس نور کو وہ کیسے دیکھتے تو وہ فرشتہ بشری لباس میں آتا ہے اور وہ بشر کی شکل میں ہوتا تب ہی انہیں نظر آتا اس کے علاوہ تو انہیں نظر نہ آتا اب جب وہ بشر کے لباس میں ہوتا تو پھر بھی یہ کہتے کہ فرشتہ ہی نہیں ہے یہ مانتے ہی نہ کہ یہ فرشتہ ہے لو اور اگر ہم ان پر فرشتے کو نازل کرتے لا ہو رج تو ہم اسے مرد بناتے و لا لبسنا نام ذب اللہ کے بنا ضرور پر لبسنا شک میں مبتلا رہتے علیہم ما یلبسون تو ان پر وہی شک باقی رہتا جس شک میں وہ ابھی مبتلا ہیں۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِالرُّسُلِ اور بے شک میں قبلک آپ سے پہلے رسولوں سے مذاق کیا گیا۔ ان کا مذاق اڑایا گیا ان کی بے ادبییاں کی گئیں۔ فَحَقَّ قِبَ الَّذِينَ سَاخِرُونَ مِنْهُمْ ماں کانوی شاہ زیون تو جو وہ مذاق اڑاتے تھے اسی مذاق نے مذاق اڑانے والوں کو تباہ کر دیا دین کا انہوں نے مذاق اڑایا اسی مذاق اڑانے نے انہیں تباہ کیا